نبی اللہ یا نور اللہ سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ تعالی اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ تعالی اس پر سو رحمت نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوست کی آگ سے بری ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و الہ علی و صحبی کے ناظرین ماہ شعبان المعظم کو آکا کا مہینہ کہا جاتا ہے اور ماہ شعبان میں غص پاک رحمتہ فرماتے ہیں کہ کسرت درود کی سعادت حاصل کرنی چاہیے خلاصہ نرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کسرت کرنے کا مہینہ ہے اسی مہینے کے اندر پندرہویں شب میں شب برات ہے جو بہت ہی برکتوں والی رات ہے نازک فیصلوں والی رات ہے اس میں لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے حاجیوں کے نام لکھے جاتے ہیں اس شب برات سے اگلی شب برات کے درمیان جو اموات ہونی ہیں ان کے نام ملک الموت علیہ صلاح و السلام کو دیے جاتے ہیں یہ بھلائیوں والی رات ہے شب برات شب برات شب حیات بھی اس کو کہتے ہیں کہ اس رات میں جو اللہ کی عبادت کرے گا اس کا دل نہیں مرے گا جب اوروں کے دل مر جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا شب برات کو لئی التقسیمہ تقسیم رزق کی رات بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بندوں کے رزق تقسیم ہوتے ہیں اس کو کفاری کی رات بھی کہتے ہیں کہ جو اس رات اللہ کی عبادت کرے گا یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی ہے یہ چھٹکارے کی رات بھی ہے جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے اس کو بخش کی رات بھی کہتے ہیں حضرت سینا کاب رحمتہ اللہ تعالی علی کی روایت میں ہے شعبان کی پندرہویں شب اللہ تعالیٰ جبریل امی علی السلام جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں جنت میں بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ پوری جنت سجا دی جائے تب شب برات میں کہ آج کی رات آسمانی ستاروں کے برابر دنیا کے شب و روز کے برابر درختوں کے پتوں کے برابر پہاڑوں کے وزن کے برابر ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اللہ تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے شب برات میں اللہ کرے ان مغفرت یافتگان کی فہرست میں آپ ہم بھی شامل ہو جائیں بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام رحمان ہے تیرا یارب ایپ کھول نہ میرے محشر میں نام ستار ہے تیرا یارب بے سبب بخش دے نہ نا عمل نام غفار ہے تیرا صلو سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد شعب الایمان حدیث نمبر 3837 ہزار المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ عالمہ مشتہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور سراپا نور فیض گنجور شافع فومن النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی پندرہویں رات ہے یعنی شب برات ہے اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں بنی کلب یہ قبیلے کا نام ہے اور یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عرب کے قبیلوں میں یہ قبیلہ بنی کلب یہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس مبارک حدیث کے تحت لکھتے ہیں اس رات رب کی رحمت خاص رحمت خاص دنیا کی طرف متوجہ, متوجہ ہوتی ہے اور قبیلہ بنی کلب جن کے پاس بہت بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جس قدر بال ہیں اتنے گناہ کی مغفرت ہوتی ہے مفتی احمد یار خان نعمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی سے معلوم ہوا کہ شب برات میں عبادات کرنا سنت ہے قبرستان جانا سنت ہے تو یہ راج جو ہے شب برات یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے جہنم کیا ہے اللہ تعالی نے کافروں کے لیے مشرکوں کے لیے منافقوں کے لیے جو ظاہر مسلمان ہو باطن کافر ہوں اور مجرموں کے لیے گناہ کے لیے عذاب اور سزا دینے کی جو جگہ رکھی ہے بہت ہی خوفناک اور بھیانک مقام اسے کہتے ہیں جہنم اور اردو زبان میں اسے کہتے ہیں دوزخ دوزخ کو عربی میں جہنم کہتے ہیں جہنم کہنے کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس کو جہنم کہا جاتا ہے اللہ اکبر تفسیر روح بیان میں لکھا ہے جہنم کی بلائی یعنی اوپر والا جو حصہ ہے اور اس کی گہرائی اس کے درمیان جو ہے سات ہزار پانچ سو سال کی مسافت سیونٹی فائیو فائیو اتنی مسافتیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمیزی حدیث نمبر پچیس سو ایک بہت بڑا پتھر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے اور جہنم میں ستر سال تک گرتا رہے پھر بھی جہنم کی طے میں نہیں پہنچے گا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ہو فرمایا کرتے جہنم کو کثرت سے یاد کیا کرو اس کی گرمی شدید ہے اس کی طے بہت گہری ہے اس کے ہتوڑے لوہے کے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے امانتا فرما دے گری نارا ہوگی ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یارب اپ و صدا ہو جا گر کرم کر دے تو جنت میروں گا یارب علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی آلہ و, صحبہ و بارک وبارک وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں نارے دوزق سے امان عطا فرمائے تو شب برات جو ہے جہنم سے آزادی کی رات ہے اس لیے بھی اس کو شب براعت کہا جاتا ہے اور یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں رحمت کے تین سو دروازے کھول دیے جاتے ہیں ہمارے آکا شب اصرا کے دولہ سید الانبیاء مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امی علیہ السلام شعبان کی پندرہویں رات تشریف لائے اور کہا اے صاحب مدح کثیر اے وہ جن کی کثیر تعریف ہے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے میں نے پوچھے یہ کون سی رات ہے جبیل امیر علی السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالی اپنی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیتا ہے کافر کی بخش نہیں ہوتی مشرک کی بخش نہیں ہوتی جادوگر ہو یا کاہن شراب کا عادی ہو سوت کا عادی یا بدکاری کا عادی ان مجرموں کو اپنے اپنے گناہ سے توبہ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نہیں بخش رہا یعنی توبہ کر لیں تو توبہ قبول فرماتا ہے رات کا جب چوتھائی حصہ ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جبریل امی علی السلام میرے پاس آئے عرض کی اے صاحب مدح عظیم اپنا سر اٹھائیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو دیکھا جنت کے سب دروازے کھلے ہیں جنت کے پہلے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے اس رات میں یعنی شبے برات میں رکو کرنے والوں کو بشارت ہو جنت کے دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات میں سجدہ کرنے والوں کو بشارت ہو جنت کے تیسرے دروازے پر ہمارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات میں دعا کرنے والوں کے لیے بھلائی ہو جنت کے چوتھے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات میں ذکر کرنے والوں کو مبارک ہو جنت کے پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات میں اللہ تعالی سے ڈرنے والے اور ڈر کر رونے والوں کو مبارک ہو جنت کے چھٹے دروازے پر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اس رات تمام مسلمانوں پر خدا کی رحمت ہو جنت کے ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے ہے کوئی بخشی چاہنے والا کہ اسے بخش دیا جائے اور جنت کے آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ پکارتا ہے ہے کوئی کچھ مانگنے والا کہ اسے منہ مانگی مراد دی جائے ہمارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے جبرائیل یہ دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں تو جبریل امی علی سلام نے عرض کی رات کے شروع ہونے سے لے کر صبح کے نمودار ہونے تک کھلے رہتے ہیں پھر کہا اے حمد والے اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے تو یہ وہ رات ہے کہ اس میں رحمت کے تین سو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے کیا کہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم ود دا اک قطر بخشی میں نو کم بن جاوے کم بڑھ جاوے میرا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد تو شب برات میں آسمانوں سے کیسی ایمان افروز سدائیں آ رہی ہوتی اور میرے اکالی سلاۃ وسلام کی بسارت پہ لاکھوں سلام کہ آپ جنت کے دروازے کھلے ملازہ فرماتے ہیں سبحان اللہ تو فرشتے بات دیتے ہیں ان کو جو شب برات میں رب کے حضور رکو کرتے ہیں فرشتے بات دیتے ہیں ان کو جو شب برات میں سجدہ ریز ہوتے ہیں رب کی بارگاہ میں فرشتے بات دیتے ہیں انہیں جو شب برات میں اپنے رب, رب کے حضور دعا کرتے ہیں یاد رکھیے دعا کرنا یہ میرے اکالی صلات و اسلام کی سنت ہے اس میں اکالی صلات و اسلام کی اتباع بھی ہے ہمارے اکالی صلات و اسلام کی دعائیں اللہ اکبر سیرت مصطفیٰ کتاب پڑھیں سیرت رسول عربی کتاب پڑھیں صبح کی دعا شام کی دعا کھانے سے پہلے کی دعا کھانے کے بعد کی دعا سونے سے پہلے کی دعا بیدار ہونے کے بعد کی دعا کتنی دعائیں میرے اکالی صلات و اسلام سے منقول ہے اکالی صلات و اسلام کی حیات پاک میں سیرت پاک میں دعائیں دعائیں دعائیں ملتی ہیں تو یہ دعا کرنا اتباع رسول بھی ہے اور اطاعت رسول بھی ہے کہ ہمارے اکالی سلاط اسلام نے ہمیں دعائیں کرنے کا حکم فرمایا اور دعا کرنا دعا کرنا تو عبادت ہے اب دعا دعا عبادت کا مغز ہے ادعا حل عبادہ یہ بھی کہا گیا دعا کرنا تو عبادت ہے تو جو شب برات میں دعا کرتے ہیں فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں فرشتے شب برات میں جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں اللہ کا ذکر تو بہت اس کا وسیع مفہوم ہے تلاوت کرے تو یہ بھی ذکر ہے درشری پڑھے تو یہ بھی ذکر ہے کلمہ طیبہ پڑے استغفار کرے نیکی کی دعوت دے قبر و حشر کی باتیں ہوں آخرت کی باتیں ہوں اور دعوت اسلامی کے اجتماع میں مل کر اجتماعی ذکر کیا جاتا ہے یہ بھی بلا شبہ ذکر ہے تنہائی میں بیٹھ کر ذکر کریں یہ بھی ذکر ہے اور شب برات میں دعوت اسلامی کے اجتماعات شہر با شہر ہوتے ہیں انشاءاللہ آپ کے شہر میں بھی ہوگا اور مدنی چینل پر بھی ہوگا تو جو شب بارات میں اللہ تبارک کا و تعالی کا ذکر کرتے ہیں فرشتے انہیں مبارکباد دیتے ہیں جو شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتے ہیں اس کو بھی فرشتے مبارک بات دیتے ہیں اور سبحان اللہ جب بندہ مومن اپنے رب عز وجل کے خوف سے روتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جب بندہ مومن اپنے رب عز وجل کے خوف سے روتا ہے مکی کے سر کے برابر بھی آنسوس کا بہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اس طرح کی روایات ہیں جو خوش نصیب شب برات میں بخشش چاہتے ہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں بخش دیا جاتا ہے جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1390 میرے پیارے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کی پندرہویں شب میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے سب کو بخش دیتا ہے لیکن مشرک اور کینا پرور کو نہیں بخشا جاتا اور مسند احمد یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے حدیث نمبر 6641 ہزار چھ میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پندرہ شابان کی رات اپنے بندوں پر ظہور فرماتا ہے دو شخصوں کے علاوہ سب کو بخش دیتا ہے ایک مشرک دوسرا کسی جان کو ناحق قتل کرنے والا اللہ کی پناہ استغفر اللہ تو شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے اور سبحان اللہ رب تبارک کا تعالی جس پر رحمت کی نظر فرمائے انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہو جائے گا مشرق نہیں بخشا جاتا جو شرک کرنے والا ہے اور دلوں میں کینا رکھنے والا کیسی جی بات ہے کہ ہمارے دل میں مسلمان کی دشمنی ہے اولاد میں سے یا ماں باپ میں سے یا رشتے داروں میں سے یا پڑوسیوں میں سے یا جو کاروباری تعلقات ہیں ان سے کسی بھی مسلمان سے دو سے کسی احباب سے ہمارے دل کے اندر دشمنی ہے تو ڈر جانا چاہیے اور شب برات سے پہلے ان کو راضی کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم رب تبارک و تعالی کی رحمت خاص سے محروم ہو جائیں اور کسی جان کو ناحق قتل کرنے والا اللہ کی پناہ یہ گناہ کبیرہ ہے کسی مسلمان کو قتل کرنا اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے تو طرح طرح کی بدمائشیاں اور جو بدمائشیاں کرنے والے ہیں اصلے کے ذریعے مسلمانوں کو ناحق قتل کرنے والے ان کو ڈر جانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے شب برات کو لئی لت شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ سنیے تفسیر روح البیان میں ہے امین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ تو یہ بات طاہرہ آبدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے شعبان المعظم کی پندرہویں رات حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا اللہ اکبر گرتے ہوں کو مجدہ سجدے میں گرے مولا رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے اللہ اکبر ہماری جان فرماتی ہیں کہ اکالی سلاط اسلام کو سجدے میں دیکھا آپ دعا کر رہے تھے جبریل امی علی السلام تشریف لائے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی نے آج کی رات آپ کی شفاعت سے آپ کی ایک تہائی امت کو ون تھرڈ ایک تہائی کا مطلب ہے ایک تہائی امت کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے حضور اکرم نور مجسم شاہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اور زیادہ دعا مانگنے لگے جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے آپ کی آدھی امت ہاف آدھی امت جہنم سے آزاد کر دی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پھر اور زیادہ دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں جبلیل امی علی السلام حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں آپ کی شفاف سے آپ کی پوری امت کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے مگر اس شخص کی مقصرت اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے گا جس نے کسی سے جھگڑا کیا جب تک کہ وہ سے راضی نہ ہو جائے ہمارے آکاد علم کے داتا صلی اللہ علیہ ولی وسلم پھر دعا میں مشغول ہو گئے صبح کے وقت حضرت جبریل امی علی سلام پھر حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ, علیہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے ان جھگڑالو کو بھی اس مغفرت میں شامل کر لیا ہے وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ان میں صلح کروا دے گا تو اس پر نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم راضی ہو گئے کیا شان ہمارے آقا کی ولا سعف کوئی کربو کا فتر دو قرآن پاک میرشاد ہوا میں نے یہ آیت پڑھی اس میں پارے کی آیت نمبر پانچ اور بے شک قریبے تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور میرا آقا علی سلا تو سلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی داخلے جنت نہ ہو جائے اور حدیث کسی بھی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تو آپ کی رضا چاہتا ہوں سبحان اللہ اللہ حضرت نے اس حدیث قدسی کو یوں نظم کیا خدا کی رضا چاہتے دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شب برات کو لئیل شفا شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں قربان جائیں پیارے آقا علیہ سلاۃ السلام کے وقت پیدائش بھی ہم گناہ کو نہیں بھولے زندگی بھر ہمارے لیے دعائیں کی امتی امتی فرمایا اور شب معراج بھی اپنے امت کو یاد کیا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتارسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں شب برات پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے ہم گناہ گاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا سبحان اللہ وہ کیسا امت ہے جو اپنے آقا کو بھول جاتا ہے درود پاک نہیں پڑتا آپ کی سیرت نہیں پڑتا آپ کے ارشادات پر عمل نہیں کرتا اور جو آپ کے ارشادات ہیں اس کو آک علی سلاط وسلام کی امت تک آگے نہیں بڑھاتا اللہ نصیب فرمائے میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعائیں کی شفاعت کی درخواست کی اس لیے شب برات کو لئی لتا شفات کی رات بھی کہا جاتا ہے تو اس رات کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ شفات کی رات ہے جو اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گا اللہ نے چاہا تو اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی شفات فرمائیں گے سبحان اللہ میرا کالی صلاح اسلام ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اختیار دیا شفات لے لیجئے یا یہ کہ تمہاری آدی امت جنت میں داخل کر دوں شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے شفات قبول کر لی کہ وہ زیادہ عام اور زیادہ کام آنے والی ہے تم کیا یہ سمجھتے ہو میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ ان گناہ گاروں کے واسطے ہے جو گناہوں سے آلودہ اور خطا کار ہیں یہ مسند احمد اور ابن ماجہ شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تو شب برآج جو ہے پندرہویں شابان اسی مہینے کی پندرہویں رات جو ہے یہ بڑی فضیلت والی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے اپنے بے حساب بندوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے تین سو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر فرماتا ہے اس رات میں اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گناہگار امت کے لیے شفات کی درخواست کی تو اس رات کو شفعات کی رات بھی کہا جاتا ہے اللہ کرے کہ اس رات میں پٹاخوں سے جان چھٹے برے دوستوں سے جان چھٹے گناہوں برے چینل سے جان چھٹے بری صحبت سے جان چھٹے ہم مدنی چینل دیکھیں ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں آ جائیں تلاوت کریں روزہ رکھیں اگلے دن کا اور ذکر اذکار کریں درود پاک پڑھیں کلمہ طیبہ پڑیں استغفار کریں سنت و بھرا بیان کریں یا سنیں غرض کے پوری رات عبادت و طاقت میں گزاریں اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہ النبی نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سلو علی حبیب